کیا جب مسجد زرار کو حضورآباد میں چلایا تھا تو اس زرار کے اندر منافقین موجود تھے یا خالی مسجد کو آگ لگائی میں نے تو جواب دیا تھا شاید آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے نہیں ابھی مجھے دوبارہ سمجھائے آپ کے کیا مجھ زرار کو آگ لگاتے وقت اندر منافقین موجود تھے یا نہیں آپ مجھے ہاں آنا جواب دیتے نہیں تھے نہیں تھے تو جب آپ آگ لگا رہے ہیں تو کیا اس کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں تو ہم نے اسی لیے پہلی دلیل یہ بیان کی ہے فن قاتلو کم فخلوحم اگر مسجد کے اندر وہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں قتل کرو آپ بات بتائیں کا ذکر تھا بالکل میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ مسجد زرار کا مسئلہ ہم نے بطور تائید ذکر کیا ہے کہ اگر مسجد میں ہو اور مسجد کو نقصان پہنچے تب بھی یہ جائز ہے ورنہ وہ دلیل خود کافی ہے ولاۃ قاتل عمند مسجد الحرام مسجد حرام میں تم لوگ قتال مت کرو حتیٰ قاتل حتٰ کہ وہ خود تمہارے خلاف قتال کریں تو یہ تو ظاہر سی دلیل ہے اس میں زیادہ باتوں کی تو ضرورت نہیں ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں اس میں کوئی شک آپ کو کیوں ہیں اچھا حضور پاک نے ایک جنگ میں ایک صحابی نے بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک کافر پڑھ کے مارے کلمہ پڑھ تھا تو اس کو میں نے قتل کر دیا حضور پاک نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کافر خیال مسلمان تھا نہیں میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں لا محمد رسول اللہ اب میں کافر نہیں ہو سکتا مناسب ہو سکتا ہوں کافر نہیں ہو سکتا ابھی آپ کا میرا قطر آپ واجب ہے ہم آپ لوگوں کو مرتب سمجھتے ہیں مرتد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسلام سے وہ پھر گئے ہیں اور آپ کے جو اعمال ہیں یہ اسلام سے پھرے ہوئے لوگوں کے اعمال ہیں شریعت کا مذاق آپ لوگ اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کو آپ لوگ قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کفار سے امداد لیتے ہیں یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جو کہ کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ ان کا صرف ارتکاب کرنا ہی انسان کو اسلام سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے مجھے یہ بتائیں گی کافروں سے امداد لینے کا جو مسئلہ ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کافر سے کافر کے خلاف امداد لینے کا کیا حکم ہے لیکن کافر سے کافر سے امداد لے کر مسلمانوں کو قتل کرنے کا مسئلہ بالکل متفق آلئی ہے کہ جو کوئی بھی کسی کافر سے امداد لے اور مسلمان کو قتل کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا فتویٰ اس سلسلے میں موجود ہے اور اس سے پہلے جو علما گزرے ہیں ان سب کے فتویٰ اس سلسلے میں موجود ہیں مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ جن کو آپ لوگوں نے شہید کیا ہے ان کا فتویٰ بھی موجود ہے اور لال مسجد والوں کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں موجود ہے اگر علماء کے فتویٰ آپ کے لیے کافی نہ ہوں تو پھر اور کوئی ہم طریقہ آپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے بہت اچھا جو مولانا حضرت آپ کے حق میں فتوا دیں وہ بالکل ٹھیک ہے مولانا حسن جان کو آپ قتل کر دیں کیونکہ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ دیا تھا مولانا عباس نئی لاہور والے آپ قتل کر دیں انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور تو اور امام کعبہ کا فتویٰ ہے ابھی آپ اب امام کعبہ کو بھی نہ ماننے سے انکار کریں تو پھر ہم دعائیں سوچ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے آنکھیں کھولیں امام کعبہ نے ابھی فتویٰ دیا ہے کہ خود کش حملے اسلام میں سخت منع اور سخت حرام ہے امام کعبہ کا فتویٰ ہے آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے بالکل ہم امام کعبہ کو گمراہ سمجھتے ہیں اسے ہم درباری ملہ سمجھتے ہیں اور اسے ہم تاغوت کا نوکر سمجھتے ہیں اور جن حضرات کے نام آپ نے لیے ہیں ان میں عباس نائمی ہے پتہ نہیں کون سا نائمی ہے اس کے قتل کی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس طرح آئندہ جو لوگ ہوں گے ان کو بھی ہم انشاءاللہ قتل کریں گے رہ گئے حسن جان صاحب ان کے قتل کا ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے اسے تو اس کے آپ خود ذمہ داری قبول کریں لیکن جو کوئی بھی تحریک طالبان اور طالبان کے موقف کی مخالفت کرے گا ہم اسے قتل کریں گے اور ہم اسے جہاد سمجھتے ہیں اصل میں آپ میری بات سمجھنا نہیں چاہتے اس لیے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کافر سے کافر کے خلاف امداد لینا یہ اختلافی مسئلہ ہے جیسے کہ ہمارے مجاہدین نے روس کے خلاف امریکہ سے امداد لی تھی یا تو یا ایس وغیرہ سے امداد لی تھی لیکن آپ لوگوں نے جو امداد امریکہ سے لینی شروع کی ہے اور مسلسل دس سال سے آپ امداد لے رہے ہیں یہ مسلمانوں کے قتل کے لیے ہے یہ بالکل کفر ہے یہ بالکل ارتداد ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں چاہے تو سمجھو چاہے تو نہ سمجھو نہ سمجھنے والوں کے لیے الحمد ہم نے انتظام کیا ہوا ہے اور مطمئن رہو اگر اللہ کا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث تمہارے لیے کافی نہیں ہے تو اس کے انتظام ہم نے کیا ہوا ہے الحمدللہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ سے اختلاف کرے گا اس کو آپ قتل کر دیں گے جبکہ نبی پاک کی حدیث ہے انہوں نے منع کیا کہ کسی کے چھوٹے خدا کو بھی برا بھلا نہ کہو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا کہے پہلی حدیث دوسری حدیث ہے حضور پاک نے حضرت خالد بن ولید کو ایک قبیلے کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا وہاں پہ جا کر خالد بن ولید نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ صحیح سے نہیں کہہ سکے کہ ہم اسلام قبول کیا ہم نے غلط فہمی میں اضرت خالدین ولید نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا جب حضور پاک کا یہ پیغام پہنچا کہ خالد نے ان قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے تو حضور پاک روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کے کھلے آسمان کے نیچے آئے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں محمد اس عمل سے بری ہوں یہ میرا عمل نہیں یہ خالد کا ذاتی عمل ہے اور میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے میں نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی کلمہ نہ پڑے تو اس کو قتل کرو پھر آپ نے ایک اور شادی کو بھیج کر خون بہاں ادا کیا ان لوگوں کا جن کو قتل کیا گیا تھا یہ بات واضح ہے تو کے آپ کو بتا رہے ہیں سب سے گندی جگہ جو دلیلیں آپ اس وقت مجھے بیان کر رہے ہیں یہ کفار کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آپ مجھے بیان کر رہے ہیں اس میں تو یہی دلیل ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ اسلام کے لیے انہوں نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے جبکہ آپ لوگوں کی تو پوری عمر مسلمانوں کے ساتھ گزری ہے پوری عمر تم لوگ مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اب لوگ تو اچھی طرح جانتے ہو ان باتوں کو شریعت کو جانتے بوجھتے ہوئے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو اور شریعت کو پامال کر رہے ہو تو کہاں یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعے کو آپ بطور دلیل پیش کرتے ہو وہ تو وہ لوگ تھے جو کہ اسلمت کی جگہ میں سبات کہتے تھے وہ تو اس لیے کہتے تھے کہ وہ سمجھتے نہیں تھے اس بات کو لیکن تم لوگ تو ان باتوں کو سمجھتے ہو کلمہ پڑھتے ہو تو کریمے پر عمل بھی کرنا چاہیے اور رہی یہ بات کہ ولاسب اللہ ادب علم یہاں پر یہ بات اس لیے کہی کہ جا رہی ہے کہ وہ لوگ دشمنی کر کے تمہارے تمہارے اللہ کو گالی دیں گے اور تم تو وہ مشرقین نہیں ہو جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دشمنی کر کے تم بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دو گے تمہیں تو یہ سب کچھ معلوم ہے تم کیوں آخر ان اصلی کافروں کے دلائل کو اپنے اوپر خود بہت فٹ کرتے جا رہے ہو یہ تو تمہاری اپنی غلط، اپنی غلطی ہے کہ تم اپنے آپ کو اصلی کافر سمجھنے لگے ہو ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے بچے, مسلمانوں کے بچے ہو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہو لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے مرتد ہو چکے ہو بس ہماری درخواست یہی جی ہے اب رہی یہ بات تم ہمیں کبھی بمراہ کو کچھ بھی کو ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو بندہ دل سے میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں آپ سے رحم اللہ محمد رسول اللہ جو بندہ کلمہ پڑھے لیکن دل سے نہ مانے اس کو مرتب نہیں کہتے آپ کو بھی پتہ آپ گمراہ کرنے کی کوشش مت کرے دوسرے کو اس کو منافق کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو مرتب نہیں مرتب اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ یہ کہے کہ میرا ایمان نہیں ہے اللہ پہ میرا ایمان نہیں ہے رسول سمجھنے کی کوشش کریں ہم نے آپ کو یہ صاف کہا ہے کہ ہم آپ کو منافق نہیں کہتے ہیں ہم آپ کو مرتب کہتے ہیں منافق کے قتل کے سلسلے میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم بات کریں گے کہ منافق کو قتل کرنا مباح اور جائز ہے واجب نہیں ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے تو میں منافقین کو ضرور قتل کرتا لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اس لیے میں منافقین کو قتل نہیں کرتا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو قتل کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے بس یہی فرق ہے جسے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں اور دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منافق وہ اس طرح ہوتا ہے مرتد وہ اس طرح ہوتا ہے سے گزارش یہ ہے کہ مرتد ہونے کے لیے کلمہ پڑھ کر پھر اس کا انکار کرنا زبان کے ساتھ ضروری نہیں ہے بلکہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے جیسے قرآن کا مذاق اڑانا جیسے شریعت کا مذاق اڑانا جیسے تفقالی مسائل کا مذاق اڑانا اور جیسے شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنا اور قرآن کریم کو نجاست میں پھینک دینا اللہ تلا جلال لہو کے نام کی بے حرمتی کرنا یہ ایسے تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی خود بخود اسلام سے نکل جاتا جاتا ہے اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ علماء نے فتوی دیے ہیں اس سلسلے میں کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے امداد لے کر کسی مسلمان کو قتل کرے اس کا یہ عمل ہی اس کے کافر ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال کرنا کافی نہیں ہے تو مسلمانوں کو صبح آپ کی آنکھیں کھولے تو آب کھول سکے کب کھولیں گی مارکیٹوں میں دھماکہ کرنا اور مارکیٹوں کے دھماکے کی بات دوبارہ مت کرو یہ تو تم خود کرتے ہو بلیک واٹر تو تمہارے اپنے لوگ ہیں اور تم ان کی غلامی کرتے ہو تو جو بات ثبوت تمہارے پاس نہ ہو تو اسے بات نہ کرو نا جو بات تم سمجھا سکتے ہو ثابت کر سکتے ہو اسے بتاؤ آپ نے ابھی تک کتنے امریکی مارے ہیں پاکستان میں اور کتنے مسلمان مارے مجھے بتا دیں نمبر ایک ٹھیک ہے کتنے امریکی اب تک مارے ہیں نے ہم جو تم لوگوں کو مارتے ہیں تمہیں بھی ہم امریکی کی نیت کر کے مارتے ہیں ہاں یہ فرق ہے کہ امریکیوں کی تنخواہ جو ہے اسی ڈالر ہوتی ہے ماہانہ اور تم لوگ جو ہے تین سو ڈالر میں فروخت ہوتے ہو بس اتنا فرق ہے ورنہ ہم تمہیں اور امریکیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے اس لیے کہ آج کے بیان میں بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری جنگ اہل کتاب سے یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے بس اتنا فرق ہے کہ ان کے خادموں اور غلاموں سے ہماری جنگ یہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو رہی ہے جواب دیں جواب ہے نا ہمیں بھی امریکی سمجھ کر مارتے ہیں پوچھ رہا ہوں تو جاولہ دور میں بھی اس ملک میں شریعت نافذ نہیں تھی اس دور میں آپ کو جہاز کا خیال نہیں آیا اس دور میں آپ حکومت سے پیسے دے رہے تھے روس کے خلاف لڑ رہے تھے امریکہ سے اس دور میں آپ امریکہ سے بھی پیسے لے رہے تھے اور ہم میں جنہیں آپ متدین کہتے ہیں ہم سے بھی پیسے لے رہے تھے کیا وہ پیسہ آپ نے چاہیے پہلے کئی بار عرض کر چکے ہیں لیکن سمجھنا تم چاہتے نہیں ہو تو کیا کریں تمہارے ساتھ اس لیے تو ہم جہاد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا کہ جن کے دماغوں کو اللہ کی کتاب نہیں کھل سکی ہے اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں کھل سکی ہیں اس لیے ہم نے یہ اسلحہ اٹھایا ہے تاکہ ان دماغوں کو ہم کھولیں رہی ہے بات کہ ہم نے اگراق کے زمانے میں جہاد نہیں کیا ہے تو, تو ہمارا گناہ ہے ہم نے تو پہلے یہ کہا ہے کہ انیس سو سینتالیس میں ہم پر جہاد پر زائن ہو چکا تھا اگر ہم نے پہلے گناہ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے ہی رہیں اور گناہ کرتے ہی رہیں اگر ہم نے پہلے ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے اور وہ آسائی سے امداد لیتے رہے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطی پر اصرار ہی کرتے رہیں یہ تو تم لوگوں کی عادت ہے کہ اپنی غلطی پر اصرار کرتے ہو تم نے یہ کہا تھا کہ امریکہ سے ہم پیسے لے رہے ہیں یہ بری بات ہے بری بات ہے تو چھوڑ دو ہم پیسے نہیں لے رہے پیسے تو آپ لوگ لے رہے مجھے سوال کا تو کون پیسہ لے رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں، میں، نہیں میم بات, میم سنو، بات سنو بات سنو بات سنو ادھر ادھر نہیں کرو پیسے کون لے رہا ہے مجھے آپ میرے سوال کا جواب دے دیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ لاہور میں نہیں جو بات جو ہے اخلاق کے ساتھ ہوگی ترتیب کے ساتھ ہوگی ایسا نہیں ہے اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو امریکہ سے پیسے کون لے رہا ہے یہ بتاؤ آپ نے امریکہ سے پیسے لیے لیے یا نہیں چلو میں نے بتا دیا کہ ہم نے پہلے امریکہ سے پیسے لیے ہیں روس کے دور میں اب تم یہ بتاؤ تم لوگ لیتے ہو یا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے ہیں جو ہیں ہیں تو لوگ ہم طرح جو ہمارے اچھا یہی بات ہم بھی کہتے ہیں نا کہ تم لوگوں کو آگے لا کر استعمال کیا جاتا ہے جس طرح کے ٹیشو پیپر کو استعمال کیا جاتا ہے ورنہ پیسے تو امریکی فوج کو ایک مہینے میں اسی ہزار ڈالر دیے جاتے ہیں تم لوگوں کو تین سو ڈالر دیے جاتے ہیں بہت اچھی حلال تنخواہ ہے مبارک ہو تمہیں اچھا مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ تنخواہ لیتے ہیں جبکہ جب ہم ایسا نہیں سمجھتے اللہ کا شکر حلال تنخواہ ہے آپ وہ جو سب لوگ سن رہے ہوں گے آپ لوگ اوپن کہہ دیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی گیارہ سال وہ ہمارے جو باپ دادا تھے یا جو بھی تھے ہمارے بڑے بھائی تھے یا ہم لوگ تھے وہ حرام کی جنگ تھی نمبر ایک نمبر دو آپ یہ کہہ دیں کہ جو عورتیں بچوں پہ خود کچھ حملے کرتے ہیں میں ان سے لالچ بھیجتا ہوں اب ان کا حصہ نہیں ہے اللہ ان کو ان کا ادر دو ان کو سزا دو اس بات کی اور میں ان سے لالچ بھیجتا ہوں کیا کیا سامنے اچھا یہ سنو میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ کافر سے امداد لینا کافر کے خلاف یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اس مسئلے کو میں بیان کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر سے امداد لیا جائے اور اس میں یہ شبہ ہو کہ ملک فتھا ہونے کے بعد کافروں کا قانون غالب آ جائے گا تو یہ امداد جائز نہیں ہے لیکن اگر کافروں سے امداد لی جا رہی ہو اور یہ شبہ نہ ہو کہ کافروں سے امداد لینے کے بعد اور ملک فتھ ہونے کے بعد کافروں کا قانون غالب نہیں آئے گا تو امداد لینا جائز ہے اور اس پر علماء کے پتاوا موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنگ میں جاتے ہوئے ایک مضبوط اور طاقتور مشرک کو دیکھا تو اس مشرک نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں تو آپ نے فرمایا لن استعین مشرقین کہ میں مشرک سے ہرگز امداد نہیں لوں گا لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے امداد لی تھی اب چونکہ دونوں طرف کی حدیثیں موجود ہیں یعنی کافر کے خلاف کافر سے امداد لینے کی حدیثیں جواز میں بھی موجود ہے اور عدم جواز میں بھی موجود ہے اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے مشرق سے امداد نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت مسلمان کمزور تھے غالباً یہ جنگ احد کا واقعہ ہے لیکن فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور تھے اس وقت یہ شبہ نہیں تھا یہ شک نہیں تھا کہ کفار سے امداد لینے سے مسلمانوں کے قانون کو کوئی نقصان پہنچے گا اس لیے شریعت میں فتویٰ یہ ہے کہ اگر کفار سے کفار کے خلاف امداد لینے سے اسلام کو اور شریعت کو نقصان نہ پہنچے تو ایسی امداد لینا جائز ہے لیکن اگر نقصان پہنچے تو ایسی امداد لینا جائز نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکادرین اور بزرگوں نے اس وقت یہی فیصلہ کیا تھا کہ امریکہ سے امداد لینے میں اور کافروں سے کافر کے خلاف امداد لینے میں نقصان نہیں پہنچے گا اس لیے انہوں نے اس عمل کو اختیار کیا تھا اس لیے ہم ان کے عمل کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن کفار سے مسلمانوں کے خلاف امداد لینے کے عمل کو کوئی بھی صحیح نہیں سمجھتا یہ تو صرف آپ لوگوں کا عمل ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں شریعت نافذ نہیں تھی آپ کے بقول آراج بھی نہیں ہے آپ کے بقول اس وقت بھی ہم متدین تھے آج بھی مرتدین ہیں آپ کے قاعدے کے روپ سے تو اس وقت جب آپ پیسہ کھا رہے تھے حکومت پاکستان کا تو کیا وہ مرتدین کا پیسہ نہیں تھا اس وقت کیا متدین کا پیسہ آپ پہ حلال تھا میں یہ بات کئی بار بیان کر چکا ہوں اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہو انشاءاللہ اس کے علاوہ جو طریقے ہم انہیں کو اپنائیں گے آپ لوگوں کے اعمال اس وقت اتنے واضح نہیں تھے یہ تو ہمارے جہاد کے بعد سے آپ لوگوں کے نقاب سے پردہ اٹھ گیا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ نہیں ہے بلکہ یہ کفری جمہوریہ پاکستان ہے یہ تو جنگ کے بعد لوگوں کے سامنے یہ باتیں واضح ہوئی ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہم پاکستان کے پیسے کھاتے رہے ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے ہزار فیصد ہے بلکہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی حکمران اور پاکستانی فوج جو امداد مجاہدین کے نام پر امریکہ سے آتی تھی اس امداد کو پاکستانی حکومت کھاتی تھی پاکستانی حکمران کھاتے تھے اور آپ جیسے فوجی جو تھے وہ کھایا کرتے تھے کل آپ نے مجھے یہ بات کی کہ پاکستان میں ترسٹھ سالوں سے تبیت محافظ نہیں ہے آپ یہ بات آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں ابھی کھلی ہیں اس وقت ہمیں پتا نہیں ہے آپ کا چہرہ ہمیں پتا نہیں ہے آپ بات پہ قائم رہے یا تو کہیں کہ ہمیں چوہسٹھ سال کو پتا تھا یا کہیں کہ ہمیں نہیں تھا کل آپ نے کہا کہ ہمیں چوسٹھ سالوں سے آپ تربیت محسوس نہیں ہے کام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اور آپ آپ رہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہاں اسلام نافذ تھا میں نے یہ کہا ہے کہ یہاں کا کفر جو ہے چھپا ہوا تھا ہمارے لیے اور ہم لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انیس سو سینتالیس سے ہمیں یاد کرنا چاہیے تھا لیکن ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ کی شکل یہی ہے جو اب ہم نے شروع کیا ہوا ہے یعنی ہم مصروف جہاد ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں یہ میں نے نہیں کہا کہ پاکستان میں اسلام کبھی بھی نافذ تھا یہ غلط سمجھ رہے ہو یا غلط سہمت باندھ رہے ہو لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم پہلے ان باتوں کی حقیقت کو مکمل نہیں سمجھتے تھے یا جو علماء سمجھتے تھے وہ بیان نہیں کرتے تھے ان کی اپنی حکمتیں اور مسلحتیں ہوں گی لیکن ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ انیس سو سینتالیس سے جہاد ہم پر فرض تھا لیکن ہم سے تاخیر ہوئی ہمارے آبا و اجداد سے تاخیر ہوئی ان سے گناہ ہوا ہم سے بھی گناہ ہوا اور ہم اس کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں انیس سو سینتالیس میں اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کچھ پڑھائی کی ہے یا نہیں کی لیکن لگتا ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہوگا امید ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ انیس سو سینتالیس میں قائد اعظم واحد شخص تھا جو پاکستان بنانے کے حق میں تھا اور جتنے مولانا حضرات تھے مولوی حضرات آپ جیسے ان سب نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا کہ یہ الگ ملک بنا کے کفر کر رہا ہے ہم کی حضرت والا پہلے بھی قادی اعظم کو کافر سمجھتے تھے اور اب بھی قادی اعظم کو ہم کافر اعظم سمجھتے ہیں اور اس کو کدو اعظم سمجھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ایک آدمی تھا جس طرح کے آج افغانستان میں کرزئی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن علماء نے ان کی حمایت کی تھی ہم انہیں غلطی پر سمجھتے ہیں اور ان کی غلطی کی بار بار میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہم بھی غلطی کے شکار ہوئے اور ہم اپنی اس غلطی پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اگر آپ ناؤز بلا اس کا یزم کو جو کہ موسم ہمارا جس نے پاکستان بنا کے دیا اس کے خلاف اگر آپ یہ الٹی جٹی بات کر رہے ہیں تو اسی کے بنائے گئے ملک میں حرام کھا رہے ہیں پھر آپ لوگ اسی حکومت کا پیسہ بھی کھا رہے ہیں اسی حکومت کی آپ روٹی بھی کھا رہے ہیں سب کچھ کھا رہے ہیں اسی ملک میں رہ کے اس کو تو پھر بندہ کیا کہ اس کو صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ بندہ یہ پھر وہ حرام کھانے والی بات ہے کہ اس ملک میں رہ کے پھر آپ اسی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں یہ تو تمہاری وہ فکریں ہیں جو تمہیں سیکولر اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں ہم الحمدللہ للہ قائد اعظم کو کافر سمجھتے ہیں وہ ایک اسماعیلی شیعہ تھا اور اس کے باپ کا نام پتہ نہیں پنجو کیا نام تھا پونجا فیر پونجا کسی مسلمان کا نام نہیں ہوتا ہے یہ اسماعیلی شیعہ تھا یہ کافر تھا اور یہ مسلمان نہیں تھا رہی یہ بات کہ ہم پاکستان میں آرام کر رہے ہیں یہ وہ اس کے باپ کا پاکستان تھا یہ اس کے باپ نے بنایا تھا یہ تو پاکستان ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک میں اپنے ملک میں اپنے مرضی کا نظام چاہتے ہیں اللہ کا نظام چاہتے ہیں تو یہ کون سی غلطی ہوئی ہے یہ عجیب بات تم کرتے ہو اگر کوئی دلیل سے بات کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ اور جو مولانا عبد الکلام آزاد آپ نے نام سنا ہوگا بڑا مشہور ملک ہے آزاد پاکستان پہ اس نے قدم نہیں رکھا یہ کہہ کے کہ یہ ناؤز بلا کافر نے بنایا ہوا ملک ہے میں اس ملک میں کبھی نہیں آؤں گا یہ کہہ کے اس ملک میں نہیں آیا آپ کہہ رہے کہ وہ شیسا ابوالکلام آزاد اور اس ملک کے آپ ٹھیک دار کے ساتھ بن رہے ہو اور دوسرا آپ کہہ رہے ہو کہ جزن کے والد کا نام پونجا جنا تو وہ کافر تھا ناؤز بلا کیا اسلام کے کی عمل سے پہلے تقریباً نو سے پچانوے فیصد صاحبہ کرام کے والدین کا کافر نہیں تھے نہیں جو تو بتائیں کتنے سادی تھے جن کے है तो والدین کافر ٹھیک ہے <تصفح> تو اسلام کے آمد سے پہلے ہی جنابی کافر تھا اس کا بیٹا بھی کافر تھا اچھا صاحبہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو اسلام لانے کے بعد اسلام قبول کرتے تھے اسی طرح کا جگہ والد کا نام اگر پوجا گنا تو ان کا اپنا پورا نام محمد علی گنا محمد علی گنا ٹھیک ہے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسماعیلی تھا شیعہ تھا اور شیو کے نام اسی طرح ہوتے ہیں علی ہوتے ہیں حسین ہوتے ہیں ہوتے ہیں, ہوتے ہیں لیکن ہم کو کافر سمجھتے ہیں الحمد للہ اس کہ صحابہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں علی کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں اگرچہ صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن محمد علی جناح جی نام کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہے اپنے کام کی وجہ سے یہ کافر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسماعیلی تھا شیعہ تھا اور کافر ہے چھوڑ دے کر آ جائے کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو نہیں <تصفح> چھوڑ دو یہ تو تمہارا اپنا ہے کیوں چھوڑتا ہے یاریک واٹر والے کرتے ہیں لیکن آپ کے جو بڑے لیڈر ہیں لیڈر صاحبان وہ بڑے جو ہے کے بیان جاری کرا دیتے ہیں کہ ہم نے تحریک طالبان پاکستان لاہور میں مون مارکیٹ میں دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تحریک طالبان پاکستان کامرا میں سکول کے بچوں کی دھماکے کو قبول کرتی ہے کیا آپ لوگ یہ دھماکے کرتے ہیں کامرا کے دھماکے کی ذمہ داری الحمد ہم قبول کرتے ہیں اس لیے کہ وہ فوجیوں کا اسکول ہے اور اگر اس میں بچے مچے مارے گئے ہیں تو ظاہر بڑوں کو مارتے وقت بچے بھی مارے جاتے ہیں اور اس سے پہلے میں اصول اقاق کا قانون بتا چکا ہوں کہ ہدف اصل ہوتا ہے نیت کا اعتبار ہوتا ہے ورنہ تو جنگ کرنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ لوگوں کے لیے حجت اور دلیل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوت میں پورے علاقے پر پانی چھوڑ دیا تھا اور منجنیق ان کے اوپر فٹ کی تھی ظاہر سی بات ہے وہاں بچے بھی مارے گئے ہیں عورتیں بھی ماری گئی ہیں اور اسی طرح صاحب بن جگتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلان قبیلے پر جاؤ اور ان پر شب خون مارو تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نساؤہم کہ اس میں تو ان کی عورتیں ہیں ان کے بچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم, ہم کہ وہ بھی انہی میں سے ہے اس لیے کامرہ میں جو ہم نے کام کیا ہے اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے فوجیوں کے اسکولوں کو تباہ کیا ہے لیکن مارکیٹ کی جو باتیں آپ بار بار دہراتے ہو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی ذمہ داری قبول کر لیں اس کی اس لیے کہ تحریک طالبان پاکستان نے اور اس کے مرکزی ترجمان نے باقاعدہ اس کی تردید کی ہے اور باقاعدہ اس کے سلسلے میں ہم نے ہر طرف پمفلٹ بھی شائع کیے ہیں فخر ہے تو جو میں آج اسے بیان کر رہا ہوں وہ آپ کو مستند نہیں معلوم ہوتی جو میں بیان کر رہا ہوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر زندہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مائل اسٹینڈ دور ہے اللہ تعالیٰ کو دکھا رہا ہے کہ یہ آپ کی امت یہ کر رہی ہے آپ کے خیال میں جب آپ عورتوں بچوں کو مارتے تو بڑا اچھا کام کیا تم نے کہ جس کو رحمت العالمین کہا گیا کہ وہ عالمین کے جو رحمت ہے جس نبی طائف کے اندر لوگوں نے پتھر مار مار کے جوتے تک خون سے بھر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی تو حکم کر تو میں اس طائف کی بچی کے اوپر جو پہاڑ الٹا دوں صاحب نے کہا نہیں آپ کا یہ رحم تھا کہ اس میں عورتیں اور بچے ہیں یہ ہے کہ نہیں ہے اس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں جو مارے جائیں گے آپ نے اللہ تعالیٰ کی دعا کی کہ ان کو ہدایت دے بجائے اس کو دباؤ برباد کرنے کے فرو العالمین نبی کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح اس طرح کے حکم دیے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے انعام پہ خوش ہوتے کہ آپ نے عورتوں اور بچوں کو مارا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں پڑے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں جنگ طائق کا واقع اپ کو بیان کر رہا ہوں صاحب بن جاسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں جو آپ ابھی باتیں بیان کر رہے ہیں سائب کا واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو دعوت کا کام ہے یہ تو جنگ سے متعلق نہیں ہے جنگ کے احکام الگ ہوتے ہیں اور عام حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں آپ کو شاید ان باتوں کا علم نہیں ہے اس لیے آپ غلطی میں مبتلا ہو رہے ہیں ورنہ عام حالات الگ ہوتے ہیں اور جنگ کے حالات الگ ہوتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے لیکن وہ عورتیں وہ بچے جن کے قتل کیے بغیر کاروائی نہ ہو سکے ان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مشرقین اور مشرقین کے بچے اور عورتیں اس میں مارے جائیں تو کوئی بات نہیں ہم من ہوم وہ انہی میں سے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور منجنیق خاط نے تعریف میں لگائی تو ظاہر سی بات اس میں عورتیں اور بچے ہر قسم کے لوگ قتل ہوئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہو گئے آپ ये तारीफ करें आप लोगों पढ़ाएं, भी पढ़ाए बरबानी मत करें हफ्ते बाद उसने हो दिया जो हमने इसको सारे तरफ ऐसी हमने घोड़ा हुआ है इस खत्म करे और घोड़े को खत्म करके एक हफ्ते के बाद आप आपका गर्मा वापस है तो नहीं इस तरह رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق پٹ تھی باقاعدہ غزوائے طائف میں اور غزوائے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات میں پانی چھوڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے تھے تو آپ کون سی تاریخ کی بات کرتے ہیں کوئی تاریخ سیرت کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے تو آپ آپ فون کر دیکھ لیں اس کو ایک کو جو کہہ رہے ہیں کہ نے کہا حضرت بات یہ اور عی ہے کہ میری حدی قرآن ہو جائے اس کو مار دو ع میں دوبارہ بتاتا ہوں حضور عیز ہے کہ جو نئی حدیث قرآن سے دیوار پہ مار دو جو حدیث آپ نے ابھی بیان کی ہے کون سی کتاب میں صحیح مسلم صحیح مفارف کسی بھی آپ کتاب میں کسی بھی مولانا پوچھ لیں یہ حدیث ہے حضور کی میری دو حدیض غریب ہو سکتی ہے اور پہلے آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو حدیث آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف آئے تو اسے دیوار سے مارو یہ حدیث آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں یہ حدیث ہر کوئی کتاب میں ہے صحیح تعریف میں بھی ہے ضروری تقسیم میں بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یاد ویڈیو میں آپ کو دوں تو انشاءاللہ شاء اللہ میں حوالہ بھی آپ کو دے دوں گا لیکن ابھی میرے پاس کتاب نہیں تھی سامنے کہ میں آپ کو حوالہ دوں لیکن یہ حدیث آپ کسی بھی والا صاحب سے پوچھ لیں تو ضرور آپ کو اس کا انشاءاللہ اگر آپ حق کی تلاش ہیں تو آپ کو ضرور پتا چل جائے گا نہیں یہ تو سب آپ کے اپنے اندازے ہیں اس طرح کی کوئی حدیث کسی کتاب میں نہیں ہے آپ نے جس حدیث کو بنیاد بنایا اس کو آپ ثابت کریں کل بھی موجود ہوں گے میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حکم سے عورتوں کو قتل بھی کیا ہے ان عورتوں کو قتل کیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالفت کرتے تھے اور ہجو بیان کرتے تھے ان میں ایک عورت وہ ہے جس کا نام اسما ہے عین سواد میم علیف حمزہ اسما اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نابینا صحابی ابو انیس کے ذریعے قتل کروایا ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باندیوں کو قتل کروایا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ترانے گایا کرتی تھی اور وہ دونوں غلاف کعبہ سے لپٹی ہوئی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا امر جاری فرمایا تھا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں عورتوں کو قتل نہیں کیا ہے ان عورتوں کو قتل نہیں کیا ہے کہ جو اسلام کے مخالفین میں سے تھے میں آپ کو بار بار اس بات کا تکرار کر رہا ہوں کہ حالت جنگ اور عام حالات میں فرق ہے آ, وہ عورتیں جو کہ جنگ میں نکلیں اور وہ عورتیں جو کہ مخالفت کریں دین کی ان کو قتل کرنا جائز ہے اور یہی شریعت ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یہ کہتے ہیں کامرہ میں کے بچے کے میں کے کے یہ تم جو بار بار کہتے ہو بچے ہیں بچے ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کس طرح کے بچے ہیں اٹھارہ اٹھارہ سال کے بیس بیس سال کے بچے ہیں یہ افتغار حسین کا جب بیٹا مرا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میرے بچے کو مار دیا ہے حالانکہ اس کی عمر 29 30 سال تھی کمرہ والے یہ بچے نہیں تھے اور یہ بات بھی یاد رہے بار بار میں اس بات کی تکرار کر رہا ہوں کہ ہدف کا اعتبار ہوتا ہے ہدف اور نیت کا اعتبار ہوتا ہے نتائج کا اعتبار نہیں ہوتا ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہ انہوں نے جنگ طائف میں منجنیق منجنی جنگ طائف میں آپ نے باغات میں پانی چھوڑا اور اسی طرح درختوں کو آگ لگایا اس کو کاٹا حالانکہ یہ تمام چیزیں دوسرے حالات میں ممنوع ہیں لیکن حالت جنگ میں ان چیزوں کی اجازت موجود ہے تو یہ کہ میں اس کو چاہتی ہوں کہ میں حضور بات نہیں کر دیکھتے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تحقیق ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے بھی تحقیق ہوگی میں یہ پوچھتا ہوں کہ اسکول کے اندر خدا کا خوف کر کے مجھے بتائے مجھے چھپا ہوا تھا کہ جس پہ آپ منجری پر رہے تھے آپ نے اور پانچ سال چھ تھا کہ بچوں کے ہاتھوں میں کلاس کو دیکھی تھی یا دیکھے تھے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا ہدف وہاں بچے نہیں تھے بلکہ وہ فوجی تھے جو کہ آپ کے کی کیڈٹ اسکولوں میں کالجوں میں اور آرمی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ظاہر و ہمارے دشمن ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر دشمن کے ہاتھ میں کلا شمکوف ہو ہو سکتا ہے بہت سارے دشمن اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ قلم لے کر ہمارے خلاف مصروف عمل ہیں جیسے کہ صحافی وغیرہ ہیں ہدف تو دوسرے بڑے لوگ ہیں جو کہ ان میں آپ سے بھی مرے ہیں جن لوگوں کی ہلاکت کو آپ کو میڈیا چھپاتا ہے وہ دھماکہ اس سکول کی بس کے اوپر ہی ہوا تھا جس میں پانچ پانچ سات سال کے بچے تھے ان بس کے اندر آپ کو کون سا نظر آیا تھا پانچ سات کے کے اندر کے آپ کو دکھنا نظر آتا ہے کئی بات میں یہ بتائیں دوسرا طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بازاروں میں آپ نہیں کرتے تو آپ شہ دیکھ کے سامنے کہ آپ لعنت دیکھتے ہیں ان لوگوں اور ان خدا کی ہو اور تمام کی ہو بازاروں میں جاتے ہیں کرنا نہیں میں نہ تو آپ کا معمور ہوں کہ آپ کی اطاعت کروں کہ تم مجھے اس پر لانت کرو اس پر لانت کرو تم اپنے اوپر لانت کرو یہ زیادہ بہتر ہے اور رہی ہے بات کے بچوں کو ہم نے مارا ہے تو کمرہ کے اسکول کے بچوں اسکول کے جو بس ہیں اس میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس میں بچے کتنے ہوتے ہیں اور بڑے کتنے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ تم لوگ کرتے ہو عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیتے ہو اور یہاں کے مسجدوں پر باقاعدہ ٹارگٹ کر کے بمباری کرتے ہو مسلمانوں کو قتل کرتے ہو تم جو اپنے آپ کو اتنا صاف بیان کر رہے ہو تم اپنے اعمال کو ذرا دیکھو اپنے گربان میں ذرا جان کر دیکھو یہاں کامرہ کے بچوں کی تمہیں اتنی یاد آ رہی ہے وہ لال مسجد میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تم نے قتل کیا جو اللہ کا نام لیتے تھے اور جن کے بارے میں یہ معلوم بھی تھا کہ وہ اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی غلطی سے بھی ان کو نہیں مارا جا رہا تھا حالانکہ دوسرے ممالک میں تو اس کے طریقے بنائے جاتے ہیں وسائل بنا, راستے دیے جاتے ہیں کہ عورتیں اور بچے نکل جائیں یا گیس مار کر ان کو بے ہوش کر کے نکالا جاتا ہے تم اپنے اتنے سارے گناہوں کو اور اپنی اتنی ساری غلطیوں کو دیکھنے کے باوجود بار بار ایک کامرہ کے کامرہ کی باتیں دہرائے جا رہے ہو تو یہ کون سا انصاف ہے اللہ تعالیٰ جنگ میں پہل نہیں کرنا دُفان ہے جنگ ہوتی اسلام کا لالی واقعہ لال مسجد کا بات کر رہے ہیں مدرسے کے اندر بمو اور کا کیا کام ہے مدد گاہ کے بعد اندر بموں اور کا کیا کام ہے اگر بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ لو گے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ اسلام میں صرف دفاع دفاعی جنگ ہوتی ہے تو انتہائی احمقانہ بات ہے اسلام میں اقدامی جنگ اصل ہے دفاعی جنگ تو یہ جانور بھی لڑتے ہیں بلیاں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دفاعی جنگ کرتی ہے اصل جنگ تو اقدامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں الله سبیل فیض الأشهر الحرم و فخر ہوں وروح و قاتل المشرقین کما قاتل یعنی یہ آپ کا غلط نظریہ ہے کہ اسلام میں صرف دفاعی جہاد ہے اسلام میں اقدامی جہاد بھی ہے خود بخود حملہ کرنا ہے اس کے بارے میں احادیث بھی بہت ساری ہیں آیتی بھی بہت ساری ہیں فتح کی کتاب بھی اس سے بری ہوئی ہیں اور یہ کہنا کہ مسجد عبادت گاہ ہے اس میں بموں اور گولیوں کا کیا کام ہے اس میں بموں اور گولیوں کا وہی کام ہے جو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باقاعدہ تربیت کیا کرتے تھے باقاعدہ شمشیرزنی کیا کرتے تھے اور باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رام رضی اللہ عنہم تلوار سیکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جنگ کی تربیت لیا کرتے تھے یہ دونوں باتیں آپ کے غلط نظریے کی عکاس ہیں جسے ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں مجھے دوسرا جواب یہ دے کہ جہاں بھی فوج آئی ہے اس پورے پاکستان میں آپ کے علاقوں میں کسی مسجد کو آپ نے دیکھا ہے کہ فوج نے ٹوٹے مار کے گرایا ہو گئی لیکن میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآنوں کے اندر بھی گرنیڈ اور قرآن اچھا ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو آپ کے پاکستانی فوجیوں نے تو کسی بھی مسجدوں کو شہید نہیں کیا یہ تو خود بخود گر گئی ہے ناجد ان سب کی فہرستیں پیش کرنا بھی ضروری ہے ابھی شام کی مسجد ہے سراروغا کی مسجد ہے اور بروان کی مسجد ہے کون کون سی مسجد کو میں یاد کروں اور خود لال مسجد کا مسئلہ بھی تو مسجدوں کی شہادت سے شروع ہوا ہے ابھی اچھا اگر جو لال مسجد کو ہم زرار دے تو اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا آپ مسجد کو زرار کہتے ہیں کیا لال مسجد کو ہم زرار نہیں کہہ سکتے ہم تو کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے مخالفین ہو مسجد زراعت کہو یا نہ کہو بہر حال ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہم تو مرتب سمجھتے ہی ہیں تو مسجد زرار کہتے ہو جو بھی کہتے ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے نام تو میں نے دیکھے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن میں نے گراتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے تک کسی فوجی کو کے ارے بندوں کا سر آپ یا کان کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہاں میں نے کی بندوں کو یہ ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے میں کہ شہید کڑکیوں کے کان کاٹ لیے ناک کاٹ لیے گلے کاٹ لیے جبکہ نے سب منع کیا ہی چیزوں سے کہ وہ کافر مر جائے کوئی بھیجیے مجھے کہ نے کسی کو کان گلا یا ناک کاٹا ہو گا آپ نے پہلے یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی مسجد کو دیکھا نہیں ہے تو کیوں نہیں دیکھتے ہو آپ جا کر جو آپ گلے ناک کاٹتے ہو مسجد تو کوئی شہید نہیں ہے اللہ کا شکر ہے سب مسجدیں بلکہ جدھر فوج جاتی ہیں ان کو بہتر کرتی ہے مسجد خوبصورت کرتی ہے ناک کان گلا کاٹنے والا ہے وہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے بندے آپ کے جو طالبان ہیں یہ کام کرتے ہیں فوجیوں کے ساتھ ان کو شہید کرنے کے بعد گلا بھی کاٹتے ہیں ناک بھی کاٹتے ہیں کان بھی کاٹتے ہیں جب کہ یہ کام حضور پاک نے سختی سے منع کیا ہے خود کی جنگ میں حضرت شہید ہونے کے بعد یہ کام ہنسا نے دوستر. اور حضرت میں انہوں نے یہ کام کیا تھا یہ کام مسلمانوں کا کام نہیں یہ غیر مسلموں کو اور مشرقین اور کافروں کا کام ہے کہ ہرے بندے کا گرا کاٹنا اس کو ناپ کاٹنا اس کا سر کاٹنا آپ یہ کام کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میاں صاحب آپ کیوں اتنے غصے میں غصے میں نہیں ہوں سالانہ نہ غصے میں ہوں یہ بتایا کہ گلا کاٹنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بات شاید اس آدمی کو سمجھ میں نہ آئے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کلا چنکوف انیس سو میں انیس میں بنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے کلا چنکوف پستول یہ چیزیں تھیں نہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو گلے ہی کاٹا کرتے تھے صحیح یہ بات کان کاٹنا نہ کاٹ شریعت میں یہ ناجائز ہے ہم اسے حرام سمجھتے ہیں اگر ہمارے طالبان نے کہیں یہ کام کیا ہے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں کاش کہ تم بھی اسی طرح مجھے یہ کہو کہ ہم نے جو مسجدیں گرائی ہیں ہم اس پر توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو لیکن اپنی غلطی تو کوئی بھی نہیں مان رہے ہو آپ لیکن میں تو کئی بار اپنی غلطیاں مان رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شریعت کے اعتبار سے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں مانتے ہیں اور اسلح کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن تو صاف مکر گئے ہو کہ کوئی مسجد ہم نے نہیں گرائی ہے اللہ اکبر یہ تو باقاعدہ ویڈیو میں آیا ہوا ہے برون کی مسجد اس میں موجود ہے شام کی مسجد موجود ہے سراروگا کی مسجد موجود ہے لال مسجد کے اطراف کی مساجد موجود ہیں اور ادھر ادھر کی اور بہت ساری مساجد موجود ہیں تو ان باتوں کو بھی تقرار کرو نا پہلی بات یہ کہ میں آپ کو میں ہوں میں نے یہ جگہ نہیں دیکھی آپ پتہ نہیں کن جگہوں کا نام لے رہے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی فوج اگر کسی نے کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے میں نے آج تک کسی فوجی کو, کو کوئی مسجد گراتے ہوئے نہیں دیکھی مسجد خدا کا گھر ہے بلکہ جدھر سے جاتی ہے ان مسجدوں کو مزید خوبصورت مزید اچھا کر کے جاتی ہے ان شاء اللہ میرے ملک میں جب حمل ہوگا تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ فوج نے کتنی مسجدیں گرائی ہیں اور کتنی مسجدوں کو مزید خوبصورت اور مزید اچھا کر کے فوج گئی ہے آج تک میں نے کی... تک قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم پر یقین نہیں ہے اس لیے کہ جھوٹ ہے کیونکہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اس علاقے میں نہیں ہوں کوئی بات نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کسی اور بھی علاقے اور علاقے میں بھی ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ویڈیوز جاری کی گئی ہیں امت स्टूडियो ہمارا स्टूडियो ہے جمز स्टूडियो اسٹوڈیو ہمارا اسٹوڈیو ہے عمر اسٹوڈیو, اسٹوڈیو, اسٹوڈیو سے ہم نے فلمیں جاری کی ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرایا ملائے ہے ملائے اور ملائے ملائے ملائے آپ ملائے اسے تسلیم ملائے کرے ملائے یا نہ کرے لیکن ہم تو چونکہ حق کے متلاشی ہیں ہم اپنی غلطیوں کا تسلیم کر رہے ہیں میں آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے فوجی بھائیوں کی غلطیوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سمجھیں پتہ نہیں وہ کون سی دنیا میں آپ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہوں گے شاید یہ عیشہ گیٹ میں جو ایک مسجد آپ لوگ بنا رہے ہو یہی مسجد کی آپ نام لے رہے ہوں گے ورنہ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے کہ فوجیوں نے مسجدیں بنائی ہیں مسجدیں یقیناً بنائی ہوں گی اپنی چھونیوں میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو آپ لوگوں کی اپنی مسجدیں ہیں لیکن یہ انکار کرنا کہ میں نے کوئی مسجد دیکھی ہی نہیں ہے یہ تو عجیب سی بات ہے شتر مرغ کی طرح اپنی اپنی گردن کو نیچے رکھنے سے تو طوفان گزر تو نہیں جائے گا اور انشاءاللہ یہ بھی امید رکھے کہ آپ کے ملک میں انشاءاللہ اللہ امن اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم لوگ پر امن نہ ہو جائیں آپ لوگوں کو پرامن تو آپ لوگ گمرائی سطح میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہرایت دے گا یہ آپ کے خلاف اپنی ایسی قوت بھیجے گا کہ آپ لوگ پناہ برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ میں ردعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دیں کہ آپ کو عقل آ جائے کہ قرآن پاک اور عجیب کی روشنی میں جو فتنوں کا ذکر ہے پورے کے پورے فتنے آپ نے وہ پورے کرتے ہیں ایک ایک فتنے کا ذکر ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو حافظ قرآن کہیں گے لیکن قرآن کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ تمہارے بچوں کو تمہاری عورتوں کو قتل کریں گے اور کہیں گے میں ہم نے اللہ کے نام پہ کیا یہ سب کی سب احادی میں موجود ہیں یہ ساری کی ساری تیاریاں جو آپ لوگ پورے کر رہے ہیں میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ مت اسکنے کا شکار ہو اور مت گمرائی کی طرف ہے یہ جو ہدایت کی دعا کرتے ہو تو ہدایت کی دعا پر تو ہم آمین کہتے ہیں ان شاء اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگرچہ مرتدین کی دعائیں قبول نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ہدایت کی دعا سے ہم انکار نہیں کرتے ہدایت کی دعا کرتے رہا کرو فارغ وقت آپ کے پاس ہی بہت ہوگا لیکن یہ کہنا کہ حدیث میں یہ آیا ہے اور وہ آیا ہے ان حدیث کو سمجھنے کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے بعض اساتذہ سے اگر آپ ان حدیثوں کو سمجھ لیں تو اچھا ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے جن کو خوارج کہا جاتا ہے الحمدللہ ہم فوارج نہیں ہیں بلکہ اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے اور انشاءاللہ اللہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر ایسی قوت بیچ دے گا الحمد اللہ تعالیٰ نے 2005 پانچ میں بھی تم پر ایسا زلزلہ نازل کیا ہے اور 2010 دس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ نوشہرہ کا پورا جو فوجی کیمپ ہے وہ تباہ و برباد ہوا ہے الحمد ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طالبان کی قربانیوں کو قبول کر رہا ہے اور الحمد ہم اپنی پالیسیوں میں کامیاب ہیں اور آپ لوگ ناکام یہ تو بالکل کھلی باتیں ہیں اگر آپ اسے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ہم تو اللہ کا شکر ہے تو آپ ہمارے بارے میں کٹھے دکھاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بدعمل ہیں یہی بات ہے بالکل الحمدللہ ہم آپ لوگوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں ہم آپ لوگوں کو مرتب سمجھتے ہیں جہنمی سمجھتے ہیں اور ہم اللہ کے عذاب کو اللہ سے ہر وقت آپ لوگوں کے لیے مانگتے ہیں اور الحمد ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور 2005 پانچ میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ستر ہزار کے قریب فوجی جو ہے کشمیر کے اطراف میں زلزلے میں مارے گئے تھے اور اب بھی الحمد نوشہرہ میں وہ کیمپ اور وہ ڈپوز وغیرہ جن کو باقاعدہ قبائل کے لیے لایا گیا تھا قبائل میں آپریشن کے لیے الحمد وہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں ہم اور سوات میں بھی جہاں پر تم لوگوں نے بڑا امن قائم کیا ہے الحمد اللہ کا عذاب مجاہدین کے نکلتے ہی آیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں قسم کھاتے ہیں کہ آپ لوگ مرتد ہیں اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برباد کرے گا تباہ کرے گا ابھی تو ہمارا خیال یہی ہے کہ اسی فیصد کام ہو چکا ہے اور انکل کے جاتے ہی انشاءاللہ اللہ امریکہ جو آپ کا انکل ہے اس کے جاتے ہی انشاءاللہ کمر ٹوٹ جائے گی ہمارے حوصلے مضبوط ہیں الحمد للہ بات تو یہ ہے کہ سال ہو گئے ہیں افغانستان سے امریکہ کو باہر دھکا دینے میں نہ آپ کامیاب ہو سکے پاکستانی فوج کو قبائل علاقوں سے باہر دھکا دینے میں اور نہ کہیں کسی اور جگہ نہ عراق میں کوئی ہوا کیونکہ آپ لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے جس دن آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے گی اس اس دن آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائیں گی جس طرح حزب اللہ کو ملی تھی اسرائیل کے خلاف لبنان میں ان لوگوں کی نیت صاف تھی ان کو کامیابی ملی آپ لوگ پچھلے کیا انہوں نے ایک مہینے کے اندر وہ کام کر کے دکھایا جو آپ نے گیارہ سالوں میں نہیں کر سکے اسرائیل کو دھکا دیا لبنان سے باہر ہاں بالکل اسی طرح ہوتا ہے حزب اللہ تو آپ کے اپنے ہیں وہ ان کی کامیابی کے دعا گو رہا کریں اور ہم الحمدللہ ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم شریعت قائم کریں یا شہید ہو جائیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قتل ہوئے تھے اور ان کو تمام دنیا کامیاب کہتی ہے جو دوسرے صحابہ شہید ہوئے ان کو تمام دنیا کامیاب کہتی ہے اور اسی طرح صورت البروج میں جن لوگوں کا ذکر آیا ہے اٹھارہ ہزار مسلمان جنہوں نے کفر کو اختیار نہیں کیا اور آگ میں کود پڑنے کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کہتا ہے ہم کامیابی شہادت کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں اور شریعت کے نفاذ کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں اور آپ کا جو حسن نصر اللہ ہے ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں اس موضوع پر دوبارہ کبھی بات کریں گے اور رہی یہ بات کہ امریکہ ناکام ہو رہا ہے یا نہیں الحمد بہت ہی نزدیک ہے اور پاکستان فوج جو ہے ادھر ادھر جو بیٹھی ہوئی ہے کتنی کامیاب یہ بھی میں اچھی طرح معلوم ہے اور الحمد مجاہدین کے حوصلے مضبوط ہیں یہ تو اس طرح کی باتیں ہیں جس طرح دو پہلوانوں کے درمیان مقابلہ تھا اور ایک دوسرے کو وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو انہوں نے منہ میں لے کر کیا کہتے چبانا شروع کیا تو ایک ان میں سے تسلیم ہو گیا تو دوسرے نے کہا کہ یار اگر تم ایک سیکنڈ صبر کرتے تو میری بھی چیخ نکلنے والی تھی تو انشاءاللہ اللہ ہم لوگ صبر کریں گے اور اپنے دشمن کے چیخ نکلنے کے منتظر رہیں گے دیکھتے ہیں کہ کس کی نکلتی ہے؟ دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اتنی بڑی تنظیم چلا رہے ہیں مجھے یہ نہیں کہنا کہ یہ پیسہ جو ہے ہم لوگ اپنے گھروں سے لے کے آتے ہیں کیوں کہ آپ مجھے کوئی بھی کو اتنا امید کسی کا اتنا کاروبار نہیں کرنا اتنا اتنا پیسہ اتنی تنظیم اتنی گاڑیاں پھر مجھے اس کا جواب دینا یہ پیسہ آپ لوگ لاتے ہی دیتے ہیں آخر. مجھے آج تک یہ راز سمجھنا ہے <coughs> اتنا پیسہ آپ لوگ لاتے ہی دکھتے ہیں سب زمین کو چلانا چاہیے اچھا اگر میں کہہ دوں تو مان لو <coughs> ہاں آپ بات کریں ماننے والی ہوگی اگر حق بات ہوئی تو مان لیجیے نہ ہوا تو یہی ہے کہ ہم بینکوں کو لوٹتے ہیں اغوا برائے تاوان کرتے ہیں انڈیا سے پیسہ لیتے ہیں امریکہ کے ہم ہیں تو بظاہر دشمن لیکن اندر سے پیسہ اسے بھی لیتے ہیں تو میں یقین مان لوں گا کہ انڈیا بھی پیسے کھلا رہے ہیں آپ کو آپ کو اسرائیل بھی پیسے کھلا رہے ہیں اور آپ اغوا برائے تاوان کی بڑی خوبصورت وارداتیں بھی کر رہے ہیں کچھ تو میں مزید تفصیل سے بتا دیتا ہوں الحمد پاکستان کے بینک جو ہیں یہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے ان بینکوں کو خالی کرنا جہاد سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہے غنیمت اس لیے کہ پاکستان کے بینک جو ہیں وہ ہمارے ساتھیوں کو فروخت کر کے برے گئے ہیں جو سات سو کے قریب مجاہدین پاکستانی حکومت نے امریکہ کے ہاتھوں فروخت کیے ان کے پیسوں سے برے گئے ہیں اس لیے ہم ان کے حکومت پاکستان کے بینکوں کو آپ لوگوں کی زبان میں لوٹنا اور ہم اسے غنیمت سمجھتے ہیں اغوا برائے قاوان جسے ہم اسیر برائے غنیمت کہتے ہیں اسے ہم جہاد سمجھتے ہیں یعنی اصل بات یہ ہے کہ پیسہ جو ہے ہمارے پاس ایک تو مسلمانوں کے چندے سے آتا ہے اور دوسرا آپ لوگوں ہی کی طرف سے آتا ہے بعض دفعہ ہم آپ کے کسی حضرت کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پیسے نکالتے ہیں تو یہ شریعت میں جائز ہے اور اسی طرح بینکوں کو ہم مارتے ہیں اس سے پیسے نکالتے ہیں یہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں اور یہ غنیمت ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ بدر کے لیے نکلے تھے وہ دراصل ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو مارنے کے لیے نکلے تھے رہی یہ بات انڈیا ہے اسرائیل ہے وغیرہ یہ تو آپ کے اپنے ہیں کیوں آپ ان کو ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں بہت اچھا مولانا صاحب مجھے تو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے ابھی اخبار تعوان کو بھی جائز قرار دے دی دیا بینکوں کو لوٹنا بھی جائز قرار دے دی دیا مجھے تو دا ڈر ہے اگر آہستہ میں تھوڑی دیر اور آپ سے بات کر رہا کرتا رہا تو آپ جو ہے پورے پاکستان کے مسلمانوں کا گوشت بھی حلال کر دیں گے ان کا گھوش کھایا کرو بڑا مزگار ہوتا ہے اور ان کا خون بھی کیا کہ خون پیا کرو بڑا مزگار ہوتا ہے مجھے ڈر دا ہے کہ آپ پتا نہیں کن کن چیزوں کو حلال ابھی سن لیں تمام حضرات جو یہ باتیں سن رہے ہیں یہ اچھا تو آپ کا اپنا تجربہ ہوگا کہ پاکستانیوں کو خون کتنا مزے دار ہوتا ہے اور پاکستانیوں کو گوشت کتنا مزیدار ہوتا ہے یہ تو آپ کے اپنے تجربات ہیں اور اس کے عکاس بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں رہیے بات کہ بینکوں کا کام یہ الحمدللہ للہ ہم ببانگ دوہل کرتے ہیں اور الحمد ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں قیدی برائے غنیمت ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں بچوں کا اغوا وغیرہ یہ آپ لوگوں کے اپنے کام ہو سکتے ہیں الحمد تحریک طالبان پاکستان نے کبھی بھی نہ بچوں کو اغوا کیا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کاروائی ہمارے حق میں ثابت کر سکتا ہے بہت اچھا <متضبط> <متضبط بات رعب mutter> جھوٹ مت بولو جھوٹ مت بولو جھوٹوں پر خدا کی لانت ہوتی ہے بچوں کے اغوا کی بات ہم نے نہیں کی ہے کہ وہ جائز ہے ہم نے یہ کہا کہ تم جیسے جو بڑے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں فوجی ہوتے ہیں مرتدین ہوتے ہیں ان کو اغوا کرنا جائز ہے اور ان سے پیسہ لینا جائز ہے میں پھر بتاتا ہوں عقل اور رحم سے نہیں چلتی ہے دین کی بات دین کی بات عقل سے نہیں چلتی ہے نقل سے چلتی ہے قرآن و حدیث سے چلتی ہے علی الغفار ہونا یہ اللہ کا امر ہے ہم کفار پر سختی کرتے ہیں اور کفار پر سختی کرنے کے یہی طریقے ہیں جو ہم نے الحمدللہ اپنائے ہیں مطلب آپ کے علاوہ پورا پاکستان کافر ہے؟ پورا پاکستان نہیں جو تم جیسے لوگ ہیں جو پاکستانی فوج میں موجود ہیں یہ کافر ہیں اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو بینکوں کا لوٹ رہے ہیں وہ پاکستان آرمی کے نہیں ہیں بینک میرے بھائی وہ پاکستان آرمی کے بینک نہیں ہیں ان میں غریب غربا کا بھی پیسہ ہوتا ہے ان میں ایسے لوگوں کا بھی پیسہ ہوتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کچھ ہفتے بعد اپنے بچوں کی تعداد کرنے والی ہیں پورے عمر کی ان کی جگہ پونجی ہوتی ہے ایسے کا بھی پیسہ ہوتا ہے یہ ہے عمل اور آپ کی باپ پورا ہے؟ تو میرے خیال میں آپ کے دماغی توازن میں فرق آ چکا ہے بچوں کے اغوا کا مسئلہ میں پہلے انکار کر چکا ہوں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے رہی بات کے بینکو بینکوں کے مسئلے کا تو بینکوں میں ہم کوشش یہی جی کرتے ہیں کہ حکومتی پیسوں کو لیا جائے اور حکومتی تجوریوں کو کھولا جائے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اگر غلطی سے کہیں اس طرح ہو رہا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں ظاہر سی باتیں ہم انسان ہیں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے پیسے صرف آرمی ہونا ضروری نہیں ہے کہ حکومت پاکستان بھی ہماری دشمن ہے آپ تو کوئی ہمارے ادھر ادھر سے آئے ہوئے دشمن تو نہیں حکومت پاکستان کی طرف سے آئے ہوئے دشمن ہیں حکومت پاکستان کے جو بینک ہیں آرمی کے جو بینک ہیں اور حکومت پاکستان کی زیر نگرانی جو بینک ہیں اور جن میں حکومت کے پیسے رکھے ہوتے ہیں ہم ان کو جائز سمجھتے ہیں اور ہم اس کام کو کرتے ہیں اور اسی طرح اغوا برائے تاوان نہیں بلکہ اسیر برائے غنیمت یعنی قیدی برائے غنیمت کا کام بھی ہم جائز سمجھ کر کرتے ہیں اور ہم بچوں کو اغوا نہیں کرتے یہ تو آپ لوگوں کے کام ہے بچوں کو اغوا کرنا ہم بچوں کو اغوا نہیں کرتے اصیر برائے غنیمت ہو یا ہوا برائے توان ہو اس کو جتنا مرضی خوبصورت نہ دے دے ہے یہ حرام کا پیسہ ہے یہ ٹاکہ زنی کا پیسہ اور جس کی سختی سے معاہدے اسلام میں ڈاکہ نہیں مارنا چوری نہیں کرنی اور یہ بدمشی اور ہونڈاگردی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھا لیں اور بتائیں کہ میں اس کو قتل کر دوں گا نہیں تو اس کے بدلے پیسے دو یہ غنڈا نہیں ہے ہم کسی بھی شخص کو نہیں اٹھاتے ہیں ہم آپ جیسے جو حضرات ہیں ان کو اٹھاتے ہیں آپ یہاں پر کیا دین کی تبلیغ کرنے آئے ہوئے ہیں غنڈہ گردی نہیں ہے جو آپ یہاں پر کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے اور اپنے ملک کو دہشت گردوں سے خواب کرنے آئے ہیں ہم ان لوگوں کو ختم کرنے آئے ہیں جو عورتوں کو بچوں کو معصوم لوگوں کو مارتے ہیں جنہوں نے اس ملک کا تباہ امان و سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے جو پوری دنیا سے یہودیوں کا ہندوؤں کا عیسائیوں کا پیسہ کھا کے پورے ملک کا جو تباہوں کو پیدا کر کے رکھ ہے ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں یہاں تو آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اسے کیا جہاد سمجھتے ہیں <سؤال> تو یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی ہے دونوں طرف سے آپ مجاہد لگے ہوئے ہیں یہ تو عجیب بات ہو گئی ہے کہ امریکہ سے پیسے لیتے ہو اور امریکہ کے تیارے استعمال کرتے ہو امریکہ کے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہو اور امریکہ کے فوجی آئے روز آ کر آپ کے امیر صاحب کیانی کو مشورے دیتے ہیں اور تم یہ کہتے ہو کہ تم جہاد کر رہے ہو یہ تو بہت اچھا جہاد ہے اس میں مصروف رہو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے جنرل صاحب اپنے گھر سے خود کرتے ہیں نمبر ایک دوسری بات میں یہ بتائیں یہ آپ کے جو مہمان ساتھی آتے ہیں ازبکستان اور ترکمانستان سے آپ نے کبھی ازبکستان اور ترکمانستان جا کے اور کی خوف کے خلاف جنگ کی ہے کیونکہ وہاں بھی شریعت نافذ نہیں ہے کیا انہوں نے آپ کو بھی کبھی دعوت کی ہے اپنے ملک میں وہاں پہ جا کے جنگ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں جہاد کا آغاز کیا اور جب ان کو قوت حاصل ہوئی تو پھر انہوں نے مکے پر حملہ کیا اسی طرح ہماری ترتیب بھی یہی ہے کہ ہمارے ازبک بھائی ہمارے سرکمن بھائی جو کہ مسلمان ہیں اور جو کہ مہاجر ہیں وہ یہاں پر آئیں اور وہ یہاں پر آ کر اپنی قوت کو مضبوط کریں اور پھر جا کر اپنے وطنوں اور اپنے ملکوں پر حملہ کریں یہ رسول اللہ سنت ہے یہ رسول اللہ کی سیرت ہے ہم اس پر عمل پیرا ہیں اور وہ ساتھی ہمیں ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں لیکن ہم چونکہ اس طرح کے لوگوں سے مصروف پیکار ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس لیے ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ جیسے ہی اسلامی عمارت پاکستان میں قائم ہوگی افغانستان میں قائم ہوگی تو ہم انشاءاللہ شاء اللہ ازبکستان اور علاقوں پر بھی حملہ کریں گے سال تو ہو گئے ہیں تک کبھی آپ اب میں میرا دل کرتا ہے کہ آپ کبھی ازبوکستان یا ترکمانستان جائیں وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کتنی بے حیائی اور کتنی غیر شرح کام وہاں پہ ہوتے ہیں ازبکستان اور ترکمانستان میں وہاں کے جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں سب لوگ آ گئے آپ کے پاس عام لوگوں نے ان کو پیٹ تھپکا کے مجاہدین کا نام بھی دے دیا اور اپنی زمین بھی دے دی اور یہاں پہ بدمنی پھرانے کا ان کو وسیلہ بھی فراہم کر دیا عام لوگ جائیں کبھی ترکمانستان اور ازبکستان عام لوگوں کو کبھی تو نہیں دیتے عام لوگ مہمان نواز بن کے ان کو بدمنی پھیلانے کے لیے یہاں پہ جگہ بھی دے دیتے ہیں یہ کیا چکر ہے بالکل ہم اسی طرح ہیں جس طرح کے مدینہ کے انصار نے اپنے مہاجر ساتھیوں کو اپنے مہاجر بھائیوں کی امداد کی تھی اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں الحمدللہ اور پاکستان کا جو قبرستان کا جو امن تھا قبرستان کی طرح جو امن پاکستان میں تھا کہ نہ اس میں جان محفوظ نہ مال محفوظ نہ عزت محفوظ نہ دین محفوظ اس طرح کے امن کو برباد کرنے میں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بدمنی برقرار رہے حتیٰ کہ شرعی نظام پاکستان میں قائم ہو جائے بہت اچھا برقرار رہے قرآن کہتا ہے کہ صاحب ایک ایک کر کے اسلامی قوانین سب کی کو ہم تو لڑ رہے ہیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو کف رشیت کی صورت میں پاکستان میں موجود ہے وہ قاتل تو تکونا فتنا آپ کو شریعت کا علم تو ہے نہیں شریعت کا علم اگر آپ کو ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم احکام کی رد کر رہے ہیں کسی مولوی کو لے کر تو اچھا ہوگا وہاں میں کو تو آپ نے سرکاری مولا کہہ دیا مولانا باز نہیں جو لاہور سے پڑھا زندگی گزر کے بےچارے کی پوری صحیح زندگی پڑھ پڑ کے اس کو بھی آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے مولانا حسن جان اس کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کے خلاف بولتا ہے وہ واجب القتل ہے جو آپ سے سوال پوچھتا ہے وہ واجب القتل ہے اور جو آپ کی اپ کا ہے وہ بڑا اچھا مولوی ہے یہ اصول آپ لوگوں کا یہ آپ لوگوں کا اصول ہے یہ جن مولویوں کے نام آپ لے رہے ہو سیوائے حسن جان صاحب کے ان کو تو آپ لوگوں نے خود قتل کیا ہے Uh, ان کے علاوہ جتنے مولویوں کے نام آپ لے رہو یہ تو آپ کے اپنے مولوی ہیں دوسرے علماء جو حق بات کہتے ہیں مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمہ اللہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ دوسرے جو علماء ہیں ان کو آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے بالکل بالکل ہم اسے قبول کرتے ہیں اور ہم اسے طالبان کا مخالف سمجھتے ہیں اور ہم اسے حکومت کا پٹھو سمجھتے ہیں اس طرح کے دوسرے لوگوں کو بھی ان شاء ہم قتل کریں گے بہت اچھا میں تو نہیں کرنا. نے اس سے, اس سے مناظرہ تو کیا نہیں کبھی بغیر اس کو سنے بغیر اس کے بحث کیے بغیر اس سے مناظرہ کیے آپ نے کس طرح کو قتل کر دیا یہ تو دی آپ نے ہم اس طرح کے مولویوں کو جو آباس نائمی وغیرہ ہیں علماء ان کو ہم قتل کریں گے کیا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری بھی رہے گا اس لیے کہ جو کوئی بھی حکومت ساتھ مل کر طالبان کے خلاف مظاہرے کرے گا اور شرعی نظام کی آواز اٹھانے والوں کے خلاف احتجاج کرے گا ہم اسے قتل کریں گے ہم اسے جہاد سمجھتے ہیں اور شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے آج سر کتنے یہ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تو وہی پہلا سوال ہے اب دوبارہ سے زیرو میٹر ہو جاؤ گے کیا تو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم آپ لوگوں کو بھی امریکی سمجھ کر مارتے ہیں تم بار بار مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ کتنے امریکی آم نے قتل کیے ہیں تو جا کر آپ افغانستان میں دیکھ لو وہ کتنے امریکی آم نے قتل کیے ہیں ہم افغانستان میں بھی طالبان ہیں پاکستان میں بھی طالبان ہیں ہم تو صرف ایک امیر کے معمورین ہے ہم چاہے پاکستان میں مارے چاہے افغانستان میں مارے ہم تو ان باؤنڈری لائنوں کو نہیں مانتے امریکہ کو امریکیوں کو ہم پاکستان میں مارے افغانستان میں مارے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں بھی مار رہے ہیں گھر مار رہے ہیں تو انہیں ملا عمر صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ میرا پاکستانی طالبان کو کوئی تعلق واقعہ نہیں ہے ابھی آپ نے ٹوٹنا بھولنا وہ بیان نہیں کیا یہ دنیا نے یہ بیان چلا کہ ہم نے رنگواڑہ میں بھی سبح تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق واقعہ نہیں ہے کو وہ پھر اپنی ہی کو تجدید کرا رہے ہیں تو پھر بتائیں کہ کیا جواب ہے آپ کے یہ آپ رٹی رٹائی باتیں بار بار دہراتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ملا امیر المومنین حفیظ اللہ کا جو فرمان آتا ہے وہ ہمارے پاس ٹیپ شدہ آواز کی شکل میں آتا ہے دستخط شدہ کاغذ کی شکل میں آتا ہے یا معتمد نمائندے نمائندے کے ہاتھ سے آتا ہے یہ تو حکومتی فرامین ہے حکومتی فرامین جو ہے وہ انٹرنیٹ اور اخباروں میں جاری نہیں ہوتے حکومتی فرامین جو ہے وہ باقاعدہ امیروں کے واسطے سے پہنچتے ہیں اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ جھوٹ نہ بولو یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ بیکار کی دعائی ہے ہم امیر المومنین کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں اور اتحاد کرتے ہیں لیکن ایسا کوئی حکم ہمارے پاس نہیں آیا ہے کل صاف طور پر کہہ سکتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے امیر حکیم اللہ مسعود حفظہ اللہ نے غائبانہ طور پر امیر المومنین کے دست مبارک پر بیعت بھی کی ہے اور ہم ان کے عوامر کو مانتے ہیں آپ کو یہ کہنا کہ اخبار میں آیا ہے یہاں آیا ہے وہاں آیا ہے ان باتوں سے یہ رسمی اور حکومتی فرامین قابل عمل نہیں ہوتے اب ظاہر ہے اگر ہم کوئی اخبار جاری کر دیں اور اس میں یہ لکھ دیں کہ پاکستانی فوج کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ جنوبی وزیرستان سے چلے جائیں تو کیا آپ لوگ چلے جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان نہیں دیا کہ, آپ کو, کہ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے پاکستانی طالبان تو جب یہ بیان انہوں نے دی دیا بات ابھی وہ تو گواہ چھتی ہے آپ کے اوپر یہ بات سادت آتی ہے اس لیے کہ ملا عمر امیر مل المن سے ہمارے رابطے انشاءاللہ شاء آپ سے زیادہ ہیں اور ہم انہیں آپ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی طرف سے ایسا کوئی امر نہیں آیا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اگر عمر آئے گا تو انہیں تین طریقوں سے آئے گا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے عمرہ کے درمیان جو طریقے ہیں وہ یہی ہیں اخباروں میں بیانات کے ذریعے ہمارے اوپر فرامین نہیں جاری کیے جاتے آپ لوگ انڈیا سے پیسے بڑھانا آپ لوگ انڈیا سے پیسے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے کیوں بیمار تو نہیں ہو گئے ہو میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگ میڈیا سے پیسے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیمار تو نہیں ہوں ٹھیک ہوں آپ یہ بتائیں کہ آپ انڈیا سے پیسے کھاتے کھاتے ہیں کہ نہیں انڈیا کے پاس تو آپ کے حکمران جاتے ہیں انڈیا کے اداکارے اور فنکارا تو تمہارے پاس انڈیا کے انڈیا کے ساتھ تو تعلقات تمہارے ہیں وزیر خارجہ تمہارے آتے جاتے ہیں اگر تم کوئی بات ثابت کر سکتے ہو تو ثابت کرو انڈیا کے پیسے کھاتے ہو یہ ہے وہ ہے انڈیا کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور غزبۃ ال کے بارے میں ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم جہاد کریں گے تو انڈیا کے پیسے انڈیا کے پیسے تو تم لوگ کھاتے ہو کہ کارگل میں تم نے شکست تسلیم کی کشمیر اس کے حوالے کر دیا اور اس سے پہلے بنگلہ دیش تم نے اس کے حوالے کیا نوے ہزار فوجی تم نے انڈیا کے حوالے کر دیے انڈیا کے تو غلام تم عوام تو نہیں وہ تو ہم نے بارہ پندرہ سال بیس سال ہوتے <تصفح> ہوئے کشمیر آزاد کرنے کا آپ لوگوں نے سوال اٹھائی تھی ہم سے وسیع ہو گیا کہ آپ پہ اعتبار کر دیا کون سا کشمیر آپ نے آزاد کرا کے میں دے دیا آپ نے نارا مانا کہ ہم آم امریکہ کو افغانستان سے باہر دھکا دے دیں گے کون سا آپ نے امریکہ کو افغانستان سے باہر دھکا دے دیا اور آپ کا سب سے بڑے لیڈر ہیں عمام اللہ داد انہوں نے کہا ہم عراق سے امریکہ کو باہر دھکا دے دیں گے کون سا امریکہ چلا گیا عراق سے, سے ابھی تک کہیں تو کامیابی مل کو کچھ سوچا کبھی کہ کو کیوں نہ ملتی یہ تو وہی رٹی رٹائی باتیں ہیں کوئی معقول بات اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ مجلس ختم کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بات تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ کامیابی شریعت یا شہادت کو سمجھتے ہیں یا ہم شہید ہو جائیں گے یا شریعت کو قائم کریں گے امریکہ کو ہم اگر افغانستان سے پچاس سال میں نکالیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے پچاس سال میں کیوں اس کو نکالا ہے اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ 10 سال میں نہیں نکال سکے 15 سال میں نہیں نکال سکے رہی بات کشمیر کی وہ تو تمہارے اپنے مجاہدین ہیں اور ان کی تنظیمیں اب بھی تمہارے اندر کام کر رہی ہیں ان کو پالو پوسو اور اچھی طرح موٹا کرو لیکن ہمارا الحمد ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ہو سکے تو مباہلے کے لیے بھی میں تیار ہوں انشاءاللہ اللہ اللہ جو اپنی بات میں نہ حق ہے اپنی لانت اس پر نازل فرمائے آمین سم آمین تمام ساتھیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب اس پر آمین کہیں اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ خوراسان کے علاقے میں بیٹھ کر ہم الحمدللہ ہندوستان کے اندر داخل ہونے کی کوششوں میں مصروف ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوات الہند کا اعلان فرمایا تھا اس وقت پاکستان ہند کے علاقے میں شامل تھا الحمدللہ ہم خوراسان کے جہاد کی فضیلت کے بھی حامل ہیں اور ہندوستان کے جہاد کے فضیلت کے بھی حامل ہیں السلام علامہ آپ کے مباحث اور, کی اور پہ میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم سے اللہ کیوں اور آمین کہتا ہوں. آمین آمین. آئندہ بھی کوئی سوال ہو اور شبہ ہو تو آپ مجلس میں آ سکتے ہیں السلام